السّلّہ رحمن ورحمۃ الحمد اللہ علیہ وعلّم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے باقی خرآم مراد کو سلامات کرتے ہیں ہم. ہمارا سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر پچہتر ہے اور اراد خمسہ کے جو ہے مقدماتی کلمات بیان کرنے درس نمبر دو ہے اوراد خمسہ میں سے جان پر جناب اوراد کے سلسلے میں درج نمبر دو اور کور اوراد مجموعی دعو شریف کا درس نمبر پچہتر ہیں اور آج جو ہے ہم چونکہ سلام پھیرنے کے بعد اوراد پڑھنے کے بارے میں مقصد رائج تھا تو ہم سے اس سے بعد نماز کے بعد پڑھنے کے بارے میں سید کا حکم اور تھوڑا بہت آپ لوگوں کو توجہ دے دیا اس کی اہمیت کے بارے میں اور اب جو ہے چونکہ ہم لوگ جو ہے صبح نوا کے علماء اکرام اور پیر ترقت سمیت اس سے پہلے کے ہمارے بہت سے پیران ترقت سے ان کی سیرعی عملی میں زندگی میں داخل کے اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ ہم لوگ سلام پھیرنے کے فرآن بعد جو ہے پانچوں وقت میں اکلمہ طیبہ پڑھتے ہیں yani پانچ فرض نمازوں کے بعد جو ہے پانچوں وقت میں ہم لوگ فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کلمہ طیبہ جو ہے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں <تصفح> اس کے بعد شریف اللہ عظم کہہ کے اور رد خمسہ جو مشہور معروف ہے وہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کلمہ طیبہ کے پڑھنے کے سلسلے میں چونکہ نرواش دنیا میں ہاں یہ جی, کچھ لوگ اس کو صبح کے وقت تو بل جماعت سب پڑھتے ہیں تو تمام نرواش پڑھتے ابھی تک تو میں نے کسی کو کسی بھی مسجد میں اس کو ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا صبح کے وہ نماز کے بعد تو ایک بہترین دلیل خود یہی ہے صبح کی نماز کے بعد پڑھنا اور باقی نمازوں کے بعد نہ پڑھنا یہ تو سمجھ میں نہ آنے والے فارمولہ ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد جب ہم پڑھ سکتے ہیں صلاحی بعد تو باقی نمازوں میں بھی بلا شک شبہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ صبح کی نماز پڑھنے کا کوئی الگ حکم نہیں ہے یہ نواشی علماء کے پیرانی درخت کی بات پر اتفاق ہونے کی وجہ سے اجما کے دلیل ہے اس کے علاوہ وہ تمام احادیث جو کلمہ طیبہ کو افضل السکر قرار دیتے ہیں لعلٰ رسول اللہ کو افضل رضر قرار دیتے ہیں اور جنت کی کنجی سمجھتے ہیں انہیں احادیث کے بنیاد پر اس بات پر اتفاق ہوا یہ اس ایسے بے کا اتفاق ہمارا علماء کا پڑھنے کے ہمیں وہ احادیث اس کے ثبوت تائید میں ہیں جن میں جو ہے کلمہ طیبہ جو ہے اس کے پڑھنے کے لیے جو تاکیدات ہے اس کے فضلت کے بارے میں جو آجیسی مبارکہ ہیں یا قرآن پاک سے جو اشارات ملتے ہیں لال اللہ کے بارے میں تو اس وجہ سے ہم اس مبارک کلمے کو پڑھتے ہیں لہذا کلمہ طیبہ جو ہے اورات کے طور پر پڑھنے, پڑھنے کے سلسلے میں کوشرا آج کے دس میں بیان کروں گا تو کلمہ طیبہ جو ہے لفظ تعظمت کلمہ جو ہے ایک بامانہ لبس اور جملے کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں طیبہ یعنی پاک و پاک اذا ستھری من میں کلمہ طیبہ جو اسلام کے اندر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پر ہیں پر اتفاق کرتے ہیں علیہ تشیہ اللہ اللّہ کے اضافہ کرتے ہیں اور ہمارے کلمہ طیبہ سات بنیادی نکات پر مشتمل ہے ہاں جی تو اس سلسلے میں یہ کہلمی طیبہ جو ہے ایک تو یہ ہے تمام پوری رولنت نباد شاہ کے نماز کے بعد برسوں سے کلم مبارک پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور بل تو یہ بھی اس کلمے کو ہر نماز کے بعد پڑھ سکنے کے لیے جواز کی بہترین دلیل ہے کیونکہ ہمارے مذہب کے تمام علماء کے باپ پر اتفاق ہونا یقیناً جو اس سلسلے میں موجود دلائل کو تسلیم کرنے کی مترادف ہے اور اقرار ہے نمبر دو جو ہی ہے کہ یہ کہ سلسلہ صاحب کے کسی بھی پیر ترکت نے نماز کے بعد کلبہ طیمبہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا ہے بلکہ جو ہے جو چند ہمارے پیرانی ترکت سے پڑھنے کا حکم اور اپنے مردین اور متحدین کے لیے دوسرے مذاہب کی یلغار سے ہمارے عقائد کے حفاظت کے لیے پڑھنے کا حکم دیا تھا جیسے میر محمد شاہ جو ہے باون مرحم سے پہلے کے جو پرانی طلقات میر محتارہ حیار کے بعد چونکہ ہمارے علاقوں میں میر محمد شاہ جو ہے رحمتہ اللہ علیہ کے دردوار میں نرواش دنیا پر جو ہے دوسرے مسئلے کے الود کو ہمارے لوگوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے جو لوگ چاہتے تھے اس کو کمرہ کرنے کے لیے یہی الغار دیکھا اہبیت آل سے نرواشد کو دور کرتے ہوئے تو ہماری ان مقندس جن کے پیارے نبی نے ہمیں دو چیز دیا ہوا قرآن اور اے تو ان دونوں سے ہمارے تماس قرآن سے جو تمام مسلمان جو اس کو بارے میں مشکل نہیں ہے سب مانتے دن الود سے کوئی دور ہے کوئی الود کو دل جان سے مانتے ہیں تو نرواشی حرفت کے اندر اس الود سے تعلق کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے نہ کہ کسی اور کو تنگ کرنے کے لیے کسی اور کو ٹینشن دلانے کے لیے ہمارے اپنے ہر ہر فردِ نواشی کے ایمان کو اہل قرآن اور اہل بیت پر ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کی ایمانیات کی حفاظت کرنے کے لیے یا یقیناً ہر بات کے پیرانی ترکت کی ذمہ داری ہوتے وہ مذہب کی نگرانی کریں مذہب پر ہونے والے یا سے کیبا کریں تو اس وقت جو البیت سے تھوڑا سا دوری رہنے والے الحدیث وغیرہ کی طرف سے تھوڑا سا الغار دیکھا تو ہمارے پیرانی ترکت نے خصوب ماشاء نے اس چیز کا اگر حکم دیا ہے تو وہ حق رکھتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری ہے پیرانی ترکت کی ذمہ داری ہے ان بہاروں کا ہمارے تعلیمات پر ہونے والے ہم لوگوں کا ہر ممکن ترقی سے دفاع کریں تو لہٰذا جو ہے ہمارے عقائد کے حفاظت کے لیے دفاع کسی کو ٹینشن دلانے کے لہرگز نہیں۔ ہاں ہم اللہ کی کلمات پڑھنے سے کیوں تکلیف ہوتی ہے جی کسی کو کیوں ہمارا اپنے مجموعہ پڑھنے سے اگر پھر بھی ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے اپنے عقائد کے پڑھنے سے ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی اگر ہو جائیں تو وہ کیا رکے گا تو اسی طرح ہے جان کر تو لہٰذا جو اپنے پرانے ترکتوں جو ہے ممباؤ مرحوم کا جو ہے ہم لوگ خود حپن میں باقی کے ہم پیچھے ہر جمعہ پڑھتے تھے جب لوگ ہم پڑھائی کرتے تھے انیس سے پہلے ہاں جی اور سی انسی اسی کے دوران میں ہم لوگ میٹرک پڑھے ہوتے تھے ہر نماز کے بعد جہاں بھی ہم لوگ باقی جماعتہ میں نصیب ملا باون مرحوم پڑھتے تھے باون کی پیریت کو سب پوری ملت نور بادشاہ بلاشک تسلیم کیے ہوئے تھے بھائی عاشق بندے ان پر جاہل کی جو ہے بات کو حج سمجھتے ہیں ہم اس کو شقیت سے بھی آگے لے جاتے ہیں ہاں لیکن جو ہے سلسلہ صاحب کے پیرانی ترکت جو کہ ذمہ دار اس پاک مسئلہ کا وہ ایک عمل کو تسلسل کے ساتھ کرتے آئے اس کی خراب ورزش سمجھیں والا تعلیم ہاں جی تو جو ہیں لہذا جو ہے اس کے دوسری تعلیم یہ ہے کہ ہمارے پرانے ترکت میں جو ہیں اس کے پڑھنے کا بہت سونے حکم بھی دیتا رہا اپنے نے کو متغدین کے لیے دوسرے مذاہب کے الغا سے ہمارے عقائد کی حفاظت کے لیے پڑھنے کا حکم دیا تھا اور اسی وجہ سے جو ہے باعلی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اور پیر ترغت اور ان سے ہم کے نامکار تمام علماء کرم سبھی کلمہ طیبہ پڑھنے کے حق میں ہیں کیونکہ اس کلمے کے پڑھنے کے لئے جو دلائل ہیں ہاں جی یعنی جو اس کے کسی کو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ان کے صحت کے بارے میں تیسرا نتج کلمِ طیبہ وہ مقدس کلمہ ہیں جس میں جو ہے اس کے پڑھنے کی فضلت کے حوالے سے توحید ربانی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار جو کہ تمام عندیان الحہ کی بنیاد اور بیس اور جڑ ہے اور تمام انبیاء الہی نے جس سے کے سب سے پہلے اپنے متوں کو تبلیغ کیا ہے شرک اور قہر سے نکلنے کے وہ اسی اللہ اللہ کا مقدس کلمہ ہے تو یہ مقدس کلمہ جس میں توحید ربانی اور رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے تو لا اللہ پڑھنے سے انسان شکر شرک سے نکال آتا ہے اور محمد رسول اللہ نکلنے پڑھنے سے کفر سے نکال آتا ہے تو وہ مقدس کلمہ جس سے انسان کفر اور شرک سے نکال آتا ہے اس کے تکرار جتنا زیادہ ہو تو نہ ہی انسان کے من کو مضبوط کرتے ہیں اور کسی بھی ان مقدس کلمات کے پڑھنے کا سب سے بہترین موقع جو ہے یقیناً نماز کے بعد ہے جو مقدس کلمات کے اقرار کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہوتا اور ہر نماز کے بعد ہر نماز کے پڑھنے کے بعد اس مقندر کلمے کے پڑھنے کے ثواب کے ساتھ ایمان کی تجدید بھی ہوتی ہے ہاں جی لال محمد رسول اللہ جو ہے جنت کی کنجی ہے جنت کی چابی لال اللّہ محمد رسول اللہ ہے ہاں جی اور زمینوں اور آسمانوں کے عقائق کو جاننے کی چابی لال محمد رسول اللہ ہے مفتا الجنت ہے مفتاح العرش ہے یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں کر ہے ذہنی کرام تمام دین الہ کا اصل بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اور دین اسلام کی بنیاد محمد رسول اللہ اس کے اوپر جب محمد رسول اللہ وہ مقدس کلمہ جس پر لا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پر بھی تمام انبیاء اللّہ ایمان رکھتے تھے اور ان شاء اللہ نے جو ہے تمام انبیاء سے اقرار لیے تھے کہ لہٰذا وہ مقدس کلم جس پر تمام انبیاء الہی اس کا اقرار کرتے تھے اقرار کیا مقدس حدیث جو اس سلسلے میں ہمارے عصریٰ عاد نے شرغ میں ذکر فرمایا ہے کہ پیارے نبی جب میراج پہ تشریف لے گئے تو ایک مقام آئے جہاں تمام انبیاء الٰی جمع تھے اللہ نے فرمائے پیارے نبی سلہم آپ ان تمام انبیاء سے پوچھیں بھی معذا بوستم آپ لوگوں کا اللہ نے کس چیز کی ذمہ داری دے کر میں رس النعبت کیا قعل تمام انبیاء نے کہا کہ اللہ اقرار یعنی والہ بھی, بھی اللہ سے فرمایا تو وہاں پر انبیاء نے فرمایا اللہ تیری توحید کے اغرار کا ہمیں حکم ہوا اور محمد مصطفیٰ حکم کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے رسالت کے اغرار کے ساتھ اور علیہ السلام کے ولایت کے اغرار کے ساتھ ہم سب کو محبوس فرمایا ہے تو علیہ السلام کی ولایت جو ہے وہ عظیم اعتقاد ایمانی ہاں جی الدین الٰی کے حدیٰ دین اسلام الدین کے ان ایمانی حقائق میں سے جس کا اللہ نے انبیاء سے اقرا لیا محمد رسول اللہ وہ علمی وہ دینی حقائق جس کا اللہ جو اعتقادی امور ہے جس کا اللہ نے صرف ہم انسانوں سے نہیں عام انسانوں سے تمام انبیاء سے بھی اغرار لیا زین گرامین دینا زی اللہ علام و رسول اللہ کا اقرار جب بھی پڑیں ہاں جی اس کا ثواب کیسے خوش نہیں اور نماز کے بعد پڑھنے سے بڑھ کر ثواب کا جو اس کے بہترین موقع اور محل نمازوں کے بعد فرش نمازوں کے بعد میں اس سے بہترین موقع ہی نہیں ہے لہٰذا جو ہے کس بیوقوف و احمان نادان کی بس کی بات ہے کہ وہ ان دو مقدس کلموں کو نماز کے بعد تو چھوڑو کسی بھی وقت پڑھنے سے منع نہیں کر سکتا کیونکہ کیونکہ یہ مقدس کلمہ ہے کسی بھی جو ہے انسان ہمیشہ ان دو مقدس کلمے کو اپنے دل میں رکھے اولا علیہ کے وضفہ ہی تو یہی وصی اللہ کے ذریعے سے مر صلی اللہ سے تو یہ منازل کرتے وہ اپنے ذہن سے ایک لمحے کے لیے ان دو مقدس کلمے کو نکلنے نہیں دیتے کیونکہ جو ہے یہی دو مقدس کلمہ ہی تو اسلام کے حاصل بنیاد ہے اور جنت کی چابی ہے کنجی ہے اور زمین آسمانوں کی میں چابی ہے حقائق کو جانے کا اگر یہ مقدس کلمہ چوتھا نوطہ پانچواں نوطہ مقدس کلمہ بات کے طور پر نہ پڑھ سکے ہیں اتنی افضلیت فضیلت اور پوری اللہ تعالیٰ کے جو علمی حقائق میں سے جو بشر کو اللہ نے عطا فرمایا یہی جو ہے یہی دو مقدس کلمہ ہے اور یہ مقدس کلمہ تاخیبات کے طور پر نہ پڑھ سکے تو پھر اس سے افضل تصبیح و ذکر کون ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمائے افضل اللہ اس پر تمام عثمانوں کا اتفاق ہے اذین گرہ میں تمام عثمانوں کے اتفاق افضل ضک اللہ اللہ تو اس میں طیبہ کا سب سے پہلا جو پیراگراف ہے وہ لا الا اللہ ہے اس سے تمام شرک کے نبی ہوتے ہیں ہاں اور توحید ربانی کے اسپات ہوتے ہیں احسان گرہ میں اس کو پڑھنے کا کون منع کر سکتا ہے کون سوچ سکتا ہے البتہ علامہ بشین نے اپنے کا کردہ دعوت میں اس مقام پر جو ہے اصل نسخے میں انہوں نے اضافہ کیا ہے ہاں جی اور کہا کہ اس نماز کے سلام کی پیراگراف آیا ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے بلا فاصلہ بلا فاصلہ عظیم پڑھیں اذان گرامین جو ہے میں نے بالکل اس موضوع پر تحقیق کیا ہے تمام سابقہ فرسی چھاوی کتابیں دعوت کے نسخے اور چھاو و قلمی نسخے بہت میں میں نے دیکھا ہے سب میں جو ہے نماز کے ترتیب ختم ہونے کے بعد سلام پھرنے کا حکم ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسم اللہ اللہ صلی کا جملہ ہے اس کے بعد قلمی شاہی نسو میں یہ لکھا ہوا ہے اوراد حمسہ پانچ وقت کے اوراد یہ ہے بس یہ جملہ لکھا ہے ادھر بیچ میں بلا فاصلہ کا کوئی لفظ نہیں ہے عزہ میں کیونکہ علامہ مرحوم پڑھنے کے حق میں نہیں تھے اس لیے انہوں نے وہاں ایک لفظ بلا فاصلہ ڈال دیا اپنی طرف سے اور نور کو میں ہمیں تحقیقت و مادہ ہے ہی نہیں جو جو لکھتے ہیں اس کے پیچھے چل جاتے ہیں پھر یہی دلیل بن گیا دیکھو دعوت میں بلا فاصلہ لکھا ہوا یہ بلا فاصلہ جو ہے اصلاً کسی بھی قلبی نسخے میں نہیں ہے امریکہ بلا علیہ الرحمٰ کی طرف سے اور یہ اضافہ ہے چونکہ علامہ مرحوم خود ذاتی طور پر پڑھنے کے حق میں نہیں تھے ہاں جی صبح کی ازبت تو حالانکہ صبح کو میں نے خود دیکھا خود بھی پڑھتے تھے لیکن باقی اوقات میں پڑھنے کے حق میں نہیں تھے اب کیوں نہیں تھے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ہم کسی کے دل پر جو ہے سوال نہیں اٹھاتے ہیں لیکن نہیں تھے اس لیے انہوں نے یہ جملہ لکھ دیا بعد میں جو ہے نرباش قوم نے جو لوگ پڑھنے کے حق میں نہیں تھے انہوں نے اسی کو دلیل بنا کے لوگوں کو سمجھاتا رہا دیکھو دعوت نے بلا فاصلہ لکھا ہوا ہے کہاں لکھا دعوت میں جو ہے یہ تو دعوت ہی نہیں ہے یہ تو کہ لفظ ہے جو علامہ کی ذاتی رائے بے شک ہے لیکن دعوت جو کا بے نے لکھا اس میں کہیں بھی لفظ ولا فاصلہ نہیں جب نہیں ہے آپ جو ہے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں جی ملاال سے بھی پڑھ سکتے ہیں اساخ اللہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں طلب طیبہ پڑھنے والے کوئی بھی نہیں کہتے کہ آپ اسف کو نہ پڑھیں بھئی دونوں پڑھیں نور اللہ نور ثواب در ثواب عجیب در عجیب ماحلت در معاورت ہاں جی لہذا جو ہے اس کے پڑھنے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہونی چاہیے ہاں جی اس کے پڑھنے میں ثواف ہی سب نگرہ میں کوئی یہ گناہ سمجھتے ہیں تو یہ سمجھنا خود گناہ ہے اعظم نگرہ میں ہاں جی اس کا سمجھنا کوئی کل اللہ کو پڑھنا جائز نہیں سمجھتے ہیں یہ خود اسلام کے غن منافی جو ہے قول ہے عقیدہ ہے کیونکہ لال اللہ سے بڑھ کر کوئی افضل کلما جو تاخیرات کی لے تو میں کیا چیز پڑھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی توحید کا اغرا اللہ تعالیٰ کی ہنجی سلطنت ملکیت مالکیت اس کی مدہ تعریف تصویر تعلیم اور اس سے پھر اپنے گناہوں کی بات اللہ اللہ رحم کی اپیل یہ سب چیزیں تاخیرات کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں ہاں ہمارا ارادوں میں بھی یہی حقائق ہے لہٰذا اس کے پر اولاد کے طور پر کے وات کے طور پر نماز کے بعد پڑھنے میں شرن کوئی بھی دلیل نہیں مل سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کو منع کیا جا سکے عالیہ ہمارے پیرانی ترکت سب پڑھتے ہیں ہمارے ہمارے پیرانی ترکت سلسلہ اذاب کے پیرانی درکت ان تمام اندلال کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے لیے ایک دلیل ہے ہاں جی اور قرآن پاک میں بھی اس مقدس کلمے کے بارے میں آیات موجود ہیں اس کو تجویز اللہ رماۃ سرِ ابراہیم میں آیت نمبر چوبیس میں آیا علم ترقِ حضرۃََ اللّہ مثلاََ کلی مطن طیّبتا شجرۃن طیبتا اسلابطََفرآفِ سما تو اللہ کلحین بربھا اللہ صنصمت کروں اللہ فرماتے گے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے پاکز بات یعنی کلمہ کی مثال کلم طیبہ کی مثال ہاں جی کسی طرح کس طرح بیان فرمائی ہے مثل ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کے ٹہنیاں آسمان میں ہیں جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں پہ بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں عظا نگرامی تو لہذا اس مقدس کلمے کے اندر بھی کلم طیبہ کو ایک شجرۂ طیبہ ایک پاک درخت سے تجویز ہے اور وہ ایسی پاکز جس کی جڑیں زمینوں میں مضبوط ہے اس کی شاخیں آسمانوں پہ پہنچے ہوئے اور وہ ہر لمحہ فصل دیتے رہتے اور یہ کلمہ طیبہ و عظیم کلمہ ہے جس کے پڑھنے پر ثواب اور عجیب کے کوئی انتہا نہیں پیارے فرمایا جو شدید مقدس کلمہ پڑے گا اس کے جسم چگونا گناہ اس طرح جو ہے زائل ہوگا گرے گا جس طرح موسم خزان میں درخت پتجڑ کے موسم خزان میں انسان جو ہے شروع ہو جاتی ہے تو درختوں سے پتے گر جاتے ہیں اللہ کے پیار نوین فرمایا آپ ذرو ذکر اللہ علی اللہ, علی اللہ نبی نے فرمائے پیار نوین فرمایا جو ہیں جو ہے سے پوچھا کہ میرے نبی جو ہے کیا جنگ بدر کا سب سے زیادہ ثواب کمانے والا ملنا کوئی نیک عمل ہے آپ نے فرمایا جو شخص سو مرتبہ اللہ علی اللہ, اللہ پڑھے گا ہاں جی اللہ پر اس کے ثواب سب سے زیادہ ہیں ہاں البتہ اگر کوئی سو سے زیادہ داد میں پڑھیں تو اس کے ثواب پہلے سو سے پڑھنے والے سے زیادہ ہوا اس طرح جو ہے سب سے زیادہ قل قیمت میں میزان عمل میں بھی باری ترین چیز جو ہے وزنی ترین چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جینگر میں لہذا ہمارے کلمہ طیبہ کے شروع میں یہی دو مقندس کلمہ ہیں ہاں یہ دو مقدس کلمہ ہیں لہذا اس کے پڑھنے سے جو لوگ قطر آتے ہیں حقیقت میں وہ اپنے گرمان میں چھان کے دیکھیں کیوں قدراتے ہیں ان تمام حقائق کے باوجود اور بھی اگر تحقیق میں چلا جائیں بہت زیادہ چونکہ ہم اتنی زیادہ ہم لوگوں کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے باقی کلمہ طیبہ با جو, جو ہے تمام عضمان جو ہے اللہ علامہ علیہ اللّہ کو بھی قلم طیبہ کہتے ہیں علی سنت کا کلمہ طیبہ یہیں تک ہے اور اعلیٰ تشیش کے پر جو ہے علی آل ولی اللہ کے اضافہ کرتے ہیں اور ہمارے نوباش کلمہ طیبہ کون سے ہمارے کلمہ طیبہ سات نورانی اور اعتاد کلمات پر مشتمل ہے है? اور یہ بھی ہمارے اور اس بات پر بھی اجماع اور اتفاق ہے اللہ اللہ افضل و ذکر اعظم کرام ہے اس کے علاوہ یہ اولیاء کرام جو ہے اس مبارک کلمہ کے ذریعے ہی جو ہے تو یہ منازل سلوک کرتے ہیں تو ہم کیسے جو ہے وہ اپنے تمام روحانی مناظر فنا وقا اللہ, اللہ تک اسی مبارک کلمہ کی برکت سے وہ آگے بڑھتے ہیں تو ہم کیسے جو ہیں ہاں جی کیوں ہم کیسے اور جو اور کیوں کر اس مقدس کلمے کو نماز کے بعد پڑھنے سے منع کر سکتے کسی بھی ذکر کا بہترین مقام جو ہے تصویر باد النماس سے فرش نماز کے بعد ہے لہذا اس وارث تصویر کا پنہ میں طیبہ کا پڑھنا نماز کے بعد ہاں اجر ہے عظر ثواب ثواب مغفرت کا ذریعہ ہاں جی اللہ کی توحید کا اقرار ایمانیات کا اقرار ہاں جی اس کے اندر سات ایمانی بنیادیں ہیں اس کا اقرار ہے گرمی سے ہمار ایمانیات مضبوط ہو جاتی ہے نگن واشی ہونے کے لحاظ سے سچا مومن ہونے لہٰذا ہمار ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں لہذا ہم سب پیر موجودہ پیر سمیت سے پہلے باؤ سے پہلے کے پیرانے ترکت سب اس تصویر کو پڑھتے آئے ہیں ہاں یہ امیر کبھی نے اس تصویروں کا دعوت کے دعوت کے اندر دے دیا اور باشی کلمان کلمان میں سے ایک مقدس کلمہ ہے تو پھر اس کو کب پڑھنا ہے سوال ہے اگر نمازوں کے بعد نہیں پڑھنا ہے تو پھر کب پڑھنا ہے کون کیا کر سکتا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے یا صرف فلان ٹیم پہ پڑھنا ہے بھئی یہ دیا ہے آپ جتنا اس کو پڑھیں گے آپ کے لیے ثواف اجر ہے اس کے پرنے میں ہرگز کوئی گناہ نہیں کوئی گناہ سوچتے ہیں یہ سوچنا بھی سب سے بڑی گناہ ہے زین گرم میں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہ مقدس کلمہ سب سے زیادہ ایمان آفروز کلمہ میں سے کیونکہ اس میں اللہ کے والدین رسول اللہ کے رسالت پھر علیہ السلام کے ولاد کا اعلان ہن ہاں جو پینتن پاک سے ولاد محمد عقدت کا اعلان ہے پھر ان کے دوستوں سے دوستی کے دشمنوں سے دشمن ہے یہ این اسلام ہے این تعلیمات اسلام کی بنیادوں پر مضبوط بنیادوں کو ہاں جی ہمارے اندر اصل کو جڑ کو حقیقت کو ہمارے اندر مضبوط کرتے ہیں یہ کلمہ لہذا اس کلمے کا اقرار بند مومن کی ایمان کو عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے ہیں اور ہمیں قرآن اور اہل دونوں سے ہمارے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے ہیں لہذا جو اس کے پڑھنے میں ثواب اور آجر ہے ہاں اگر کسی کو وقت کم ہوگیا کسی فرصت کی بنا پر اگر اس نے نہیں پڑھا تاکہ بات کی تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے پڑھنے میں ثواف ہے ہر لحاظ سے ثواف ہے اگر کوئی منع کرے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے بھائی ادھر نہیں پڑھو جو بولتا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے کوئی حق نہیں رکھتا اللہ کے معدس کلمے کو پڑھنے کا جس کے پڑھنے کا حدیث آیات تمام بزرگان کی تعلیمات ہمیں پڑھنے میں ثواب دکھا رہے ہیں عجیب دکھ رہے ہیں پڑھنا ثواب ثواب عجیب ہو اور کوئی بیوقوف اور آمد اس کو پڑھنے سے منع کرے لہٰذا زن گرم اس کلمے کو کوشش کریں ہمیشہ پڑھتے رہیں نہ صرف جو ہے اس اور نمازوں کے بعد سوتے ہوئے بھی اٹھتے ہوئے بھی جب بھی پڑھیں آپ کے ایمان کو جو ہے پاک سے پاکتر صاف سے صاف خالص سے خالص خدا کے بارے میں پیغمبر کے بارے میں آلود کے بارے میں پینتن کے بارے میں آپ کو صاف سے صاف تر کرے گا اور سب سے عبادتوں کی سمر آور ہونے کے جڑ اور بنیاد عقائد ہے ذہن عقائد جتنا اچھا ہو اتنا ہمارے فائدہ مند ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں انہیں کل ساتھ آج کے اندر اختتام کو پہنچتے ہے